عينه ونستغفره ونعوده لله من الشهور ونفسنا ومن سيئات عمالنا من هديه لا فلا مضل له وإنه اللي فلا هدي له وأشهد أن إله إلا الله وأحدث لا شريك له وأشهد أن محمد العبد ورسوله ما بعد إن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة لا بدعة ضلالة ولا ضلالة في النار وأعوذ بالله السبيل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الله لا بله إلا هو الحد القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهما ما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرصده السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم رب شرح لي الصدري ويسد لي أمني وحل العقدات من اللسان يفقه قولي رب زدنا علمه اللهم حل بلينا الإيمان وزدنا في قلوبنا کرفرب الفسوخبل سیان وجالہ بن الراشدین اللہ نابین المان وجالہ خداۃ محتدین کل الحمد للہ ایت القرسی کا اجمالی معنی بتایا گیا تھا یعنی yani مختصر انداز میں ایت القرسی کی تفسیر پیش کی گئی تھی لیکن قبل اس کے کہ سے متعلق تو کی جائے قرآن کی آیات پڑھ کر قرآن کی تفسیر کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانا یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کتاب اللہ و اعتدار رسول ہو بین اللہ نظر تعلیم السکین و حرشیت حم الرّحمہ محفت عم الملائی قرآن پڑھنا اور قرآن کا سیکھنا اور قرآن کی تفسیر ایک دوسرے کو بتانا اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت چار انعام کرتا ہے کتنا انعام کرتا ہے نمبر ایک الزل تعلیم سکینہ اللہ تعالیٰ ان پر سکینہ نازل فرماتا ہے سکینہ کہتے ہیں سکون سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پر ممنی نے عیدی ابائی اڑون کے تحتش علماف قروب سکین تعلیم اللہ نے بہت رضوان والوں سے اللہ راضی ہو گیا اور مندی کی سنت اللہ نے یہ دی کہ اللہ نے ان پر سکون نازل کیا ان کے دلوں پر سکون و اطمینان نازل کیا سکینہ کی تفسیر صلف نے کی ہے سکینہ یعنی قلبی سکون اللہ نازل کرے گا نمبر دو غشیت الرحمہ رحم اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لے گی جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو اللہ کا عذاب ان سے دور ہوگا اور اللہ کی رحمت یہ اللہ کی مندی کی دلیل ہے لے گی تیسرا انعام کیا ہے محبت الملائی فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں فرشتے جمع رحمت کے فرشتے کداب کے فرشتے نہیں اور کس طرح گھیرتے ہیں فرح فون ہی آسمان سے زمین تک فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں یعنی انہیں گھیر لیتے ہیں آسمان سے زمین تک اور دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور چوتھا انعام ادک رحم اللہ حافظ میں آئندہ قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے کی فضیلت یہ ہے بالخصوص اللہ کے گھر میں کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر فرشتوں میں کرتا ہے ارحم الراحمین الرحمین اپنے عرش پر اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے جس جماعت کا تذکرہ کرے اس سے بڑی جماعت اس سے افضل جماعت اور کون ہو سکتی ہے سعاد یعنی یہ سعادت کی دلیل ایک رختی کی دلیل تو بہرحال اللہ سے دعا اللہ ہم کو اور آپ کو اور اس درس کو قبول کرے اور ان لوگوں میں شامل ہو یا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے قریب کر دیں فاطر السماوات انت رسماوات ولاد انط ولی فد دنیا ولاخر تبفنی مسلمَََََََََََ الحق نبصيد بمبينى نشكرنعمتلطى طلى ولا ودى ون ثمت اللہ و دخل نىب الحمد كيادى كصہ آيت القرسى كا کی فضیلت بتى گئی تھی کہ قرآن کریم کی سب سے عظيم آيت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھئی کہا آپ کو بشارت سنائی کہ علم مبارک ہو جب انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کی سب سے افضل آئے تو دل کو تو آپ نے ان کے سینے پہ مارا کہا لیا نہیں کل علم اب مندر یہ علم تمہارے لیے مبارک ہے وہ مندر نمبر ایک نمبر دو اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو صبح میں پڑھے گا شام تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا شام میں پڑے گا صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا نمبر تین جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے فریشہ متعین کر دے گا اور شیطان اس سے قریب نہیں ہو گئے ہیں نمبر چار فر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ لم یمن امن دو خریجنت الموت جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے کیوں اس لیے کہ توحید کو تو اس کی موت ہوگی توحید و تو جس کی موت ہو حدیث منکانہ خل الکلم ہی لا الا اللہ دخل جن جس کا آخری کلم اللہ ہوگا جنت میں جائے گا بعد واد میں یوم میرے کبھی نہ کبھی جائے اگر دوسرے گناہوں کی وجہ سے لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو دخول اول نصیب ہو یا اس کے اعمال اگر گناہ کبیرہ سے پاک ہے بہت حد تک شرک سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت کے ساتھ جنت داخل فرمائے آئےت الکرسی سے متعلق یہ بتایا گیا کہ جس طرح سور فاتحہ کی فضیلت ہے قرآن کریم کی سب سے افضل صورت ہے اس لیے کہ اس میں اللہ کی توحید کا تفصیلی تذکرہ ہے لیکن اس سے سر عرض ہے کہ توحید ربوبیت کا توحید توحید کی تمام قسموں کا بیان پورے قرآن میں لیکن چند سورتیں خاص ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے خلیافر توحید الرویت بیان کیا خالص اور خل اللہ سورہ اخلاص میں اسما صفات کا تفصیلی بیان مکمل اور اقرابسم ربک میں توحید ربوبیت کو فوکس کیا گیا ہے اور سورہ فاتحہ میں توحید کی تمام قسموں کا ذکر ہے کیونکہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اسی طرح آیت القرسی میں توحید کی تینوں قسمیں ہیں توحید ربوبیت الوحیت اور اسماں اور صفات اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے عظیم صفات کا تجربہ ہے امام ابن منصم فرماتے ہیں کہ اس میں جو پانچ اللہ کے اسماں ہیں وہ چھبیس صفات ہیں تو کل جو بات آئی تھی اسی چیز سے ایک گڑی ہے کہ اللہ نے آیت القرسی کا آغاز اپنے اسم جلالہ سے کیا ہے اللّہ و اسم الجلال علامہ سبحان و تعالیٰ لاسمََ بیر ہوں اللہ کا جو نام ہے یہ اللہ ہی کے لئے اس کا تسنیہ نہیں ہوتا اس ج... اس کی جمع نہیں ہوتا اور جو نام ہے اس کی جمع ہو سکتی ہے رحیم کی جمع رحمہ ہو سکتی کریم کی کورما ہو سکتی ہے لیکن لفظ اللہ کا نہ تسنیہ ہے بہت ہے نہ جمع ہے یعنی صرف اللہ ہی پر اس کا اطلاق ہو نمبر ایک نمبر دو اس سلسلے میں اللہ کا معنی بتایا گیا کہ اس صلف نے اس کے معنی کے تعلق سے گتگو کی ہے لفظ اللہ اصل میں الہ سے ہے ال یا ال ہے اب مولانا آزاد کی تفسیر اگر دیکھتے ہیں سرفات کی کہ وہ بتاتے ہیں جو پچھلی جو زمانے کلدانی زبان ہے خالدیہ زبان ہے عبرانی زبان ہے اس کے اندر بھی جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے الوح الہ عبادت کے معنی یا اسی طرح دا دا حیرت اور استعجاب کے معنی کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت پر کوئی غور کرے گا وہ حیرت زدہ رہ جائے گا بس اللہ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا تو اس سلسلے میں سب سے پہلا مانا بتایا گیا اللہ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا مانا ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے جو معبود برہم اور عبداللہ بن عباس نے اللہ کا کیا مانا بتایا اللہ خلق ہی اجماعی اللہ تعالیٰ پوری مخلوق و تنہا عبادت کا مستحق ہے اور دوسرا مانا ہے تفصاق جی اللہ علیہ اللہ کا مانا یہ کہ تمام لوگوں سے کٹ کر عظیم ہستی کی طرف پلٹنا کسی بھی بڑی مصیبت میں اور پریشانی میں جس عظیم ہستی کی طرف پلٹا جائے اس کے لیے کہتے ہیں اللہ ال یعنی بندے اندھا کی طرف پلٹے پھر تفریح جو قرآباتی و مصیبتوں کو دور کرنے میں ان کی ضرورت کی تکمیل کرنا اس لیے اللہ نے کہا اما کون ہے جو مستر و پریشان حال کی دعاؤں کو سنتا ہے ان کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ اللہ آگے کیا کہا اس کا مطلب یہ معنی ہے کہ اللہ کے کوئی معبود لاہو اور حیرت اور استعجاب کے معنی بھی ہے جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کوئی معبود برحق مگر وہ اللہ کے بعد لا الہ اللہ اس بات کی دلیل ہے اللہ کے اللہ کا معنی لا الہ مانا اللہ اللہ معبود برحق اور اللہ کی عبادت اس لیے کہ اللہ معبود بھرا البات ہیں اللہ, والحق يدعور من اللہ ہی حق اور اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ سب کے کی سب کیا ہے, اللہ باطل اللہ ہے, ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ ہی کو پکارا جائے کیوں اس لیے کہ وہی پکار کو سنتا ہے اور وہی جواب دیتا ہے اس کے بعد جو ہے اللہ اور کی صفت حئی اور قیوم اللہ کے دو نام ہیں اور دونوں نام اس کو کہتے ہیں الحی حل القیوم حلحیہ کے کہتے ہیں کہ یہ صفات لازمہ ہے اور قیوم جو ہے صفات فعلیہ ہے حیو حی القیوم کے اندر دونوں ناموں کے اندر اللہ نے معنویت رکھی دونوں دونوں ناموں کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ دونوں ناموں میں اللہ تعالی نے وہ مانا رکھا ہے کہ اللہ کے جتنے اصماں و صفات ہیں سب حی القیوم کی طرف لوٹتے ہیں نمبر ایک نمبر دو حی القیوم کو اس میں اعظم بھی کہا گیا ہے حی القیوم کو اس میں اعظم بھی, بھی کہا گیا جیسے اس حدیث کے اندر انس بن, بن مالی کی حدیث ہے کہ صحابی نے جو دعا کی اللہ بینن لک الحمد لا الہ الا انت وحدك لا شریک الم الدیہ اسلام آباد یاد الجلالی یا یا یا یا یا القیب سے جب اس نے دعا کی تو آپ نے فرمایا رفت العظیم اللدی ادا دعائی ابھی اجا اس نے اللہ کے اس میں عظیم سے یعنی اس میں اعظم سے دعا کی جب بھی اسے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور جب مانگتا ہے اللہ تعالی سے مانگا جائے تو اللہ اسے عطا کرتا ہے حی القیوم سے دعا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے کہ اللہ کیا اس میں اعظم میں ہے جیسا کہ حدیث مرفرو میں آیا ہے کہ قرآن میں اس میں اعظم تین مقامات پر ہے ایک تو آیت القرسی اللّہ الََََََََََ ہیہ القیََ نمبر دو سورہ عل میران کی ابتدائی آیت لفرم اللہ لا الہ اللہ خیوب اور تیسرا سورہ سور تعاب ہے قیوم تمام چہرے قیامت کے دن ذری اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے جو حی القیوم ہے اور یہ وہ دعا ہے کہ جو اس میں حی القیوم کے ذریعہ دعا کی جائے تو بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں جو ترمیری گ حدیث ہے کہ جو تین بار یہ دعا پڑھے اسطف اللّہ لظیم اللّہ الَ اللہ علہج القیب پتو ویر اسطف اللہ اللہ اللہ علج الخیوب پتو ویر اسططف اللّہ اللہم اللہ اللہ اللہ علہج القیب پتوبری اگرچہ اس کے گناہ جو ہیں بڑے بڑے گناہ ہوں اگرچہ میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کیا ہو وہ گناہ بھی معاف جبکہ یہ گناہ جو ہے معاف نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اس کے بارے میں کہ جو میدان جنگ سے رائے فرار اختیار کیا خطیب اللہ عرينہ اللہ نے فرمايا عميى وميں دين دبرى ويلمى دين دبر متحارف عل متم فقط با بقدمين اللہ ميدان جنگ سے رائے فرار اختیار کرنے والا فقد با بغضب من اللہ اللہ كى غدب پہ ہو ہما با اس کا ٹكانا جہنم ابھی المسیر اور بری جگہ ہے ٹھیک ہے مودوی صاحب لگ رہا ہے تھوڑا آپ پریشان ہو رہے ہیں کیا بند کر یہ کریے رہنے دیے لیکن درس کے بعد ہی بند کیجیے گا ہاں ہاں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے تو, تو اور لائٹ سب بند کر دیجیے کیا میں بول رہا تھا میدانی جنگ سے فرار ہونے کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے استنب الصفائل موقعات قلت وما ہُن يا رسول اللہ شہر کو اشیر کو وقت حرم اللہ اللہ وق الم یتیم مخطفل اور محسن ساتھ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے گناہ میدان جنگ سے رائے فرائے رکھے ہیں بہت بڑا گناہ لیکن اگر یہ دعا پڑے جیسا کہ بداود کی روایت بغیر تعداد کی کثرت اسلّہ الزیرا اول کافی ہے کافی کا بند کر دیجیے استف اللہ کی صلی اللہ کے نبی وسلم مجلس میں سو بار یہ دعا پڑھتے تھے ایک جگہ جب بیٹھتے تھے کم سے کم کتنی بار دعا پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معبودیت یعنی اللہ ہی معبود برحق اس کی دلیل کیا دی الحی القیوم اس لیے کہ وہ حی القیوم حی کے اندر حیات ہے حیات ہے زندگی اور قیوم کے اندر قیام ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی زندگی جو ہے قائم ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی اللہ کی زندگی کی نہ ابتدا ہے اور نہ نہا ہے یہی کا معنی اور مخلوق میں جس کو بھی زندگی ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے وہی زندگی دینے والا وہ الموت اللہ کی تخرج لہائی ہے تخرمے تھا ملح لہائی ہے تو زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے حی کے اندر جو جس کی زندگی کی نئی ابتدا ہے اور نئی انتہا ہے نمبر ایک نمبر دو کائنات میں جس کو بھی زندگی ہے اسی کی طرف سے اور قیوم قیام سے ہے قیوم سے قیوم بنا جو خود بخود قائم ہے کسی اور نے اسے قائم نہیں کیا اور دنیا میں جو چیز بھی قائم اللہ کے حکم سے قائم ہے اللہ نے ہر چیز کو تھام رکھا ہے امین آیاسی انتقوم اس سما ہوا لار دو بے ہمری و زمین کی اللہ تعالیٰ کی توی بھی نشانی میں سے کہ آسمان و زمین قائم ہے کس نے قائم کر رکھا ہے قیوم نے قائم کر رکھا اسی نے تھام رکھا جس طرح کے معنیٰ رحم کرنے والا غفور معنی مغفرت کرنے والا عزیز معنی عزت دینے والا عزت والا اسے قیم کے معنیٰ تمام چیزوں کو اس نے قائم کیا اور تمام چیزوں کو اللہ تھامے ہوا ہے ان اللہ سے کچھ سماوات ہاں جی چلیے ٹھیک اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کے ہلنے سے روکا زمین نہیں ہل لجا. آسمان بھی نہیں ہل لها. کس نے تھا یہ قیوم کا ہے اللہ, اللہ هوال... قیومنے. قیومنے. شیخ ابن زمین فرماتے ہیں کہ جتنے اللہ کے اسماء و صفات ہیں سب جو ہے جس طرح اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اللہ ہی معبود برحق ہے کہ وہ عزیز ہوئے کپور ہوئے شکور تمام عصمہ اسی طرح جتنے عصمہ و صفات ہیں وہ سب لوٹتے ہیں حلی القیوم کی طرف کیونکہ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور کائنات کی چیزوں کو اللہ نے قائم کیا اور وہ قائم بھی وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کی محتاج ہے تو جتنے عسمہ و صفات ہیں سب لوٹتے ہیں حلی القیوم کی طرف اللہ کی زندگی اس لیے ہے کہ اللہ غفور ہے شکور ہے حریم اللہ کا اس لیے ہے کہ وہ تمام صفات کا مسئلہ ہے اور اللہ کے مشہور نام کتنے ہیں نینوے جیسا کہ کل بتائے گا لیکن کل نام کتنے ہیں اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو, کسی کو, کسی کو نہیں دلتا ہے, دلتا دلتا ہے اگر سمندروں کو رشنائی میں تبدیل کر دیا جائے اور تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے تو ہی اللہ کے اسماء و صفات کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا میں نے بتایا کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے چار بار سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر الحام کرے گا دعاؤں کا اسما و صفات کا الہام کرے اور ہر سجدہ جو ہے ایک ہفتے کے برابر ہو اللہ ایک سجدہ کریں گے ایک ہفتے تک دعا کریں گے اللہ کے اسما و صفات کا تب اللہ کہے گا یا محمد عرفارا سکھ سر اٹھاؤ اے محمد قل یوسم کہو سنا جائے گا سل تو سوال کرو دیے جاؤ گے وہ و شفا صفحات کرو شفراد قبولیت یہ سجدے کی جو مقبولیت ہوگی وہ اللہ کے اسماء و صفات کی, کی وجہ سے یہ دعا کی قبولیت ہوگی اللہ کے اسما صفات کی وجہ سے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے اسماء و صفات سے دعا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے وہی اللہ علیہسماء والسن ضرور اللہ کے اسماء حسنہ ہیں اللہ کو بکارو ان کے ناموں سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد کہا خود وسی نت النم اللہ ہی معبود برحق اس لیے ہے کہ اللہ کو آنگ و نہیں دیں آتی کیونکہ جس انسان کی صفت ہے کہ تھکنا اللہ نے فرمایا، اولم یرو ان اللہ خلق ولم ان كل دیکھا نہیں غور نہیں کیا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اللہ آسمان اور زمینوں کی تخلیق کے بعد ان سے تھکا نہیں اللہ کو تھکاوٹ نہیں آتی ولاق الخلق اسلم آباد ولاق اما بین وافی سطح طیب عما مسلم اللغب زمینوں کو اور کائنات میں جتنی چیزیں آسمان و زمین کی سب کو اللہ نے پیدا کیا اور ہمیں تھکاوٹ نہیں افعی ناب الخل قیلا کیا ہم پہلی تخلیق سے تھک گئے اللہ تھکتا نہیں تھکنا انسان کی تھکتا کہ پوری کائنات کو اگر اللہ چلا رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ناوت بلّہ اور اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی تو کائنات کے کا نظام ہی درمر اللہ نے کہا ما کن عال الخلق غافلین ہم ایک لمحہ بھی مخلوق سے غافل نہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کان عریکم اور رقیبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگراں اور محافظ ہے تو اس لیے کہلاتا خود کو سینا سینا جو وسن سیاسینا جو وسن تھا اس نے سینہ بنا وا کو حزف کر دیا اور واؤ کو جیسے وادن سے ایجت ان آتا ہے تو سینا مقدم النوم کہتے ہیں نیند کا جو آغاز ہوتا ہوں گے نو کے مانا نوم یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے اسی حضرت ابو شا شری رضی اللہ کے روایت خام قام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان پانچ کلمات کے ساتھ کھڑے ہوئے کا ان اللہ یہ نام اللہ نہیں سوتا ونائے بغیر وہی اور اللہ کے لیے سونا اللہ کی شاہ نشاندہ شان اللہ نے یہ جو مخلوق سونے والی ہے وہ معبود نہیں ہو سکتی علیہ السلام کو نیند اور رنگ آتی تھی وہاں کے پیٹ سے پیدا ہو وہ معبود برحق کیسے ہو سکتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں پر حجت پیش کی تو سب سے پہلے آیت جو نازل کی علی فلاً اللہ اللہ اس لیے کہا کہ لاتا خود وسینت والن اس کو اور نیند نہیں آتی اور اللہ ہی معبود برحق اس لیے ہے کہ یہ اللہ القیوم کے اندر بھی سما صفات ہے اللہ تعالیٰ خدوسی نتوم میں بھی صفات ہے لکھو معافی سماوات معافی لفظ یہ جو ہے اللہ کی ربوبیت ہے اللہ آسمان و زمین میں جو بھی ہے کس کے لیے ہے اللہ یعنی اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے اللہ سماوات میں ہوں یخل و قما یشا علیم القلیر آسمان و زمین کی ملکیت اللہ ہی کے لیے اور جو کچھ اس کے درمیان آسمان و زمین کے بیچ میں مقل جس کو ہم نہیں جانتے یخر قما یشاں اللہ جس طرح چاہتا پیدا کرتا تو یہ ربوبیت ہے آسمان و زمین کے درمیان اور اس ملکیت میں اللہ کی ملکیت میں کوئی شریک ہے لا الہ الا یاد ہو لا شریک الف کوئی اس کا شریک لہو الملک ولہ لہ الملک و لو ساری بادشاہ اس کے لیے ساری تعریف اس کے لیے اور سورہ ونی اسرائیل یا سور اسرا کا اختتام کس پر ہوا بکول الحمد للہ لم یا تخید ولم علم یق اللہ شریقن فی الملک علم یق اللہ علیہ نظل وقبیر ہو تقبیر کہہ دوں کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے اللہ نے کوئی اولاد نہیں اللہ اولاد سے پاک ہے انسان کو بڑھاپے میں اولاد کی ضرورت پڑتی ہے انسان حاجظ ہے شہابت کا شکار ہے شہابت بیوی سے ملتا بچہ پیدا ہوتا ہے باپ جو ہے اولاد کا مطالعہ اولاد باپ کے مطالعہ لیکن اللہ نے فرمایا وہ پاک اور بیائے ہے لم لمع ولم يولد نو کسی چیز سے نکلا ہے یعنی نا اس سے کوئی چیز نکلی بولم یہ کلو شری کن فلم اور اللہ کے بادشاہت میں کوئی شیری نہیں اس لیے اللہ نے سورہ فاتر کی سورہ فاطر سے پہلے سورہ سبا کی آدمی بائیس مغالم نے فرمایا خلی ددین والا فلم اللہ کی ملکیت مکمل ہے ملکیت مطلق آسمانوں زمینوں میں پوری کائنات میں کوئی بھی آدمی ایک ذرے کا مالک بھی نہیں ہے ذرہ جو بالکل ایسا چھوٹا جس کو دوربین سے دیکھا جاتا ہے یا بہت کبھی کبھی دھوپ کا سایا پڑتا ہے یا دھوپ کا اکثر پڑتا ہے تو وہ درات نظر آتے ہیں جی اللہ نے اتنی بھی ملکیت نہیں دی اس کی ملکیت ایسی ہے بلدی نتر امدون اماٮٔم قطمیر کھجور کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے نا کھجور کی گٹھی پر جو غلاف ہوتا ہے کوبر اس چھلکے کے بھی مالک نے تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت مکمل ملکیت ہے اور اللہ تمام خزانوں کا مالک بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان خزانوں کی چابیاں بھی اپنے پاس رکھی وند و مفات حلغب غیب کی کنجیاں بھی اسی کے پاس وحم نشین اللہ آئند نزائن تو کہا مند اللہ عندّہ بدن کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے اللہ کی اجازت کے بغیر اسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مالک بھی شفات کا بھی مالک کون ہے شرقین کے پرگت ہے کہ جو کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ ان کے نقصان کو دور کر سکتے ہیں وہ کہتے وہ یقول شفا ان ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس کیا ہے ہمارے پاس اللہ کے سفارشی اللہ تعالی نے فرمایا قل اللہ شفا کو جمیا یہ ایسا ملکیت شفاعت بھی ملکیت کا حصہ ہے خل اللہ شفا ساری شفاعت کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے چونکہ آت الکرسی سے پہلے والی جو آئے ہے آیت القرسی جہاں سے شروع ہوتے نہیں اس سے پہلے والی آئے میں اللہ نے کیا فرما یا شفا ہے ایمان والو خرچ کرو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے قبل اس کے ایسا دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہو تو پہلے اللہ نے شفاعت کی نفی کی اور اشاد میں کامند اللہ دینی شفائندی کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے بغیر اس کی اجازت کی. یعنی کوئی بھی سفارش اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا وہ نیا مودی نیا لگ رہا ہے کہ پریشان ہو رہا ہے مند اللہ شہد کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے بغیر اس کی اجازت اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں شفاعت نہیں ہو سکتی مگر اجازت سے اور اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اللہ تعالی ہر ایک کو اجازت نہیں دے گا ہم کو فرشتوں کو صالح ہی. جب اللہ کی اجازت ہوگی تبھی ہوگی نمبر ایک جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اسی کے لیے شفاعت ہوگی یومف شفات اللہ علیہ الرحمٰن اور ابی رحو اولا اس دن شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر جس کے لیے اللہ اجازت دے اور جس سے اللہ رازی اور اللہ تعالیٰ کس کے لیے اجازت دے گا حر توحید کے ہر ایمان کے لیے مشرقین کے لیے نہیں مشرقین کے لیے شفاعت کی نفی فما لنا شا فہین ودا صدیقین حمید مارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے یعنی کوئی دوست ہے فما تنف ام شفات الشا کے لیے کہا شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے مجھے واضح اور اللہ نے کہا وقت بھی ملک انفی ثوابات شفا تو شعین اللَّهُ عمئین يَشَاءُ رخا کتنے فرشتیں آسمانوں میں ان کی سفارش فائدہ نہیں دی مگر اللہ جس کے لیے اجازت دے اور جس سے اللہ راضی تو اللہ تعالیٰ کن کے لیے اجازت دے گا توحید کی؟ اس لیے اللہ کے نبی نے میری شفاعت جو ہوگی میری امت میں جو کبیرہ گناہ کرنے والے ان کے لیے ہوگی جو توڑید پہ مریں گے اور اس بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ لک ال نبی گندا مستجاب لک النبی گن داوتم وہی خطبہ تو داوتی فی نا لتون ممات من مماتا من امتی نا شریک و بلّہ چھوکا موقع ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک اوفر رکھا تھا دنیا میں انہوں نے دعا کر ہر نبی نے دعا کری لیکن میں نے وہ دعا کو چھپایا ہے قیامت کے دن یہ میری امت کے ان لوگوں کے لیے شفاعت ہوگی جو تفریح پر مریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو شفاعت کے تعلق سے تفصیلی بیان جو ہے ابھی نہیں دے سکتے جو اختصار سے شفاعت کی قسمیں کتنی ہیں تو دیکھیں گے انشاءاللہ من ان شاء اللہ بیدن. کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے پاس بغیر اس کی اجازت کے کوئی نہیں کر سکتا اللہ اللہ نے خود فرشتوں کے بارے میں کہا وہ خشیت مشقف اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں یا خافون عرب امن فوق اللہ تعالیٰ جو ان کے اوپر ہے ان سے ڈرتے ہیں کوئی اللہ کے پاس کلام نہیں کر سکس اللہ, اللہ تکنظ الرحمٰن اللہ کیا کوئی بات نہیں کر سکتا مگر جس کو اللہ اجازت دے اور حق بات کہے گا یا جس کے لئے اللہ اجازت دے اور جس نے توحید کا کلمہ پڑھا خال صوابا کی تفسیر ابن عباس نے کی لا الہی اللہ جس نے اجازت دے گا بات کرنے کی ایک اللہ کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم سب پر محیط ہے مگر جتنا اللہ چاہے جیسا کہ کل بیان کیا گیا اسے آ کر سی سماواد اور اللہ کی کرسی آسمان اور زمین کو شامل ہے کرسی کے بارے میں قول ایسے میں بعض لوگوں نے تفسیر کی کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے لیکن یہ قول ضعیف ہے اللہ کی کرسی آسمان و زمین کو شامل یعنی اللہ کا علم آسمان و زمین کو شامل لیکن یہ قول ضعیف ہے کیوں اس لیے کہ علم کا ذکر پہلے ہو چکا ہے تو نہ بے شعم نہ دوسری تفسیر کرسی سے مراد اللہ کی حکومت یہ ضعیف بھی ہے کرسی دراصل کرسی ہے اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے لیکن حضرت مجاہد اور ابن عباس کی تفسیر میں کرسی کہتے ہیں موضع موتم اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ اور کرسی اللہ کی کتنی بڑی ہے کہ اللہ کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے سب ولادول سب فل کرسی اللہ کا خرد الفی یادم یا اللہ کا حل ختم ملقات انفی فلاطم یعنی پتھر کا ایک چھلے کو پتھر نہیں بلکہ سور لوہے کا ایک کڑا جو ہے چٹیال میدان میں ڈال دیا جائے کتنا چھوٹا ہے چٹیال میدان کے مقابلے میں کڑے کی کوئی حیثیت ہے میرے بھائی تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اللہ تعالی کے کرسی کے مقابلے میں بالکل چھوٹے ہیں اور اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اللہ کا عرش اتنا ہی بڑا ہے جتنا کہ کرسی آسمان و زمین سے بڑا ہے اندازہ ولّہ فو فوق العرش اور اللہ کس کے اوپر ہے عرش اللہ ملاح الحما اور اللہ تعالیٰ کو اسمام زمین کی حفاظت جو عاجز نہیں کرتی بح العلی ودیم و علی ولادیم وہ علی ہے عدیم ہے ان باتیں اندر درس میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے حجت بنائے اور ہمارے خلاف حجت نہ بنائے اللہ مل قرآن العدیم ربیع قلوبنا نور صدور انا وجرا حزان اینا وضحبحما سبحان اک اللہ بشر اللہ واتو السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ کل میم کیا تھا کہ ایت جو بھی پڑے گا صبح سے شام تک اس کے لیے فرشتے حفاظت کے لیے جی اللہ لیے. تو شیخ خطر نماز کے بعد ہم جیسے اسکار ہے فجر کے بعد نماز کے جو اسکار ہے جس میں بھی ایت ال کرسی ہے یہ کافی ہوگا یا تو پھر فجر اس کے میں کی کی دو رائے ہے है. پہلی رائے یہ ہے کہ فرد نماز کے بعد کے جو ازکار ہے فجر کے بعد آپ ایک ہی مرتبہ پڑھیں لیکن نیت رکھیں کہ آپ فجر کے بعد کے ازکار کی نیت سے بھی آئے تھے پڑھ رہے اور صبح کی نیت سے بھی پڑھ رہے ہیں صبح کے ازکار ہاں ہے تو ایک ہی دفعہ پڑھنا کال اور اگر نیت نہیں کی تو دو بار پڑھنا پڑے گا ایک yes. مرتبہ فرد نماز کے بعد کے ازکار کی نیت سے جی yes. اور دوسری بات صبح کے صبح کی نیت سے جی اللہ چل رہا پھر ایسا کریں گے کرتے تو وہیں پہ جائیں گے توحید میں یہاں بات کرتا ہوں صاحب پریشان ہو رہے